السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز مسجد کراچی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی گزارش ہے کہ قریب قریب تشریف لے آئیے گا جی جو ساتھی پیچھے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ قریب طرح آ جائیں گے تو زیادہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة إن في ذلك الآيات لكوم يتفكرون اللہ کی پاک کے لیے کہ جس کی رحمت کرم فضل ہمیں خیر پر جمع کیے ہوئے اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے الحمدللہ اللہ سب تعالیٰ کی کتاب سنتے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کے طرز عمل سے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو خیر ہے وہ اللہ سب تعالیٰ کی رحمت کرم فضل ہے اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے اور جو کوئی گڑبڑ ہو تو اللہ اس کو محف فرما دے اور طرح کو دکھا دے. مقصد اپنے ان پرابلمز کو سالو کرنا ہے پرابلم جب سالو کرنے بیٹھتے ہیں تو سڈنلی کبھی بھی کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھک کر کے بالکل چیز کلیئر ہو جائے اس کی بیسس کو دیکھنا پڑتا ہے بعضوں کا ایک خواہش ہوتی کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے وہ والا جلدی سے آ جائے تو سوری <laughs> اس کے پیچھے کیا روٹ لیول پہ جو مسٹیکس ہم پہ چل رہی ہے وہ اس کو البوریٹ کرنا ضروری ہے بیماری کو ڈائیگنوز کرنے کے بعد اس کو روٹ لیول پہ جا کے ٹریٹ کرنا اشد ضروری ہے کہ جی اصل مسئلہ جڑ تھی کیا کہاں سے شروع ہوئی تھی سارے کھیل میں کس نے رول ادا کرنا تھا میں بار بار عرض ہوں کہ یہ یہ جو جو قوام صاحب ہے گھر والا ہے اگر اس کی سلیکشن کسی وجہ سے متاثر ہوگی غلط ہوگی تو گھر ڈسپرس ہے اب آپ یہ کہیں جی ان دونوں کا جھگڑا ٹھیک ہو جائے بہو اور ساس کا تو وہ بعد میں ہوگا پہلے بچہ تو ٹھیک کرو فٹ بال میں نہیں تو دونوں ٹیمیں نہیں کھیل سکتی سے والی اور والوں کے یہ والا ہے تو, تو باہر ان گروپ کو دیکھنا ضروری ہے گریجولی اللہ نے چاہ کوشش کریں کہ اس جگہ تک ضرور پہنچ तक اور بلکہ اس سے آگے بھی چیزوں کا चीजों کریں ہمارے درمیان جو گفتگو آخری آ کے مکمل ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ میاں بیوی بی کس انداز سے اس گھر کو خوشگوار ماحول کے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے ضرورت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گھروں کے حوالے سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ من کی جگہ آرام کی جگہ آر یہ کوئی وہ نہیں ہے اس میں ایک اور یہ استطاعت کے ایک دوسرے کا اس کو بھی ڈیفینڈ کر دے استطاعت یہ ہے کہ جی دو گاڑیاں ہوں ایک گھر ہو اور بینک اکاؤنٹ ہو اور رشتہ دار آپ سے مطمئن ہو چکے ہوں کھا خاک کھا کے اور گھر والے بھی اور جب آپ کے سر پہ کوئی بال نہ ہو تو استطاعت جنریٹ ہو جاتی آپ نکاح کر سکتے میڈیا جو دکھا رہا وہ تو یہ دکھا رہا رہا ہے وہ تو استطاعت کو کتن اس کے ساتھ نہیں جوڑا کیا یہ یہ یہ یہ, یہ لمبی لسٹ موجود ہو اور آپ کا فیوچر پلان سیو ہو اور انشورڈ ہو اور ہر چیز بہترین مالی اس بات سے اور آپ کے پلے کچھ نہ ہو اناجیو یہ جو ہم بریکیں لگا کے بیٹھے یہ غلط ہیں یہ جو جو جو جبری روزے وہ غلط ہے استطاعت اس اعتبار سے الحمدللہ ایک لیول تک اس کے پاس ضروریات پھر کیا کرے اور وہ بھی باز لوں تو وہ بھی نہیں ہو پاتا پھر کیا کرے یعنی چھوڑ دیں معطل نہیں تو استطاعت کا غلط مقصد جو ہمیں اس وقت میڈیا میں فیڈ کیا جا رہا تھا جو چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اس تک تو پہنچنے تک گنا کے ہی معاملات جاری رہتے ہیں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ وہ پوائنٹ یہاں پر خوش رہیں تو اضافہ کر سکتے ہیں بڑی ہنسی خوشی کی آوازیں آتی تھی تو محلے والے بڑا آئیڈیلائز کیا روکا میاں کو پوچھا کہ یار آپ کے گھر میں سے جب بھی ہوتا ہے ہنسی خوشی کی آوازیں آتی ہے تو کیا ہے معاملہ کہ بھائی یار چھوڑے اس بات کو بتائیں آپ اس سنہری اصول کو تو نے کہا یار اصل بات یہ ہے کہ جب میری بیوی کوئی چیز کھینچ کے مارتی ہے اور میں اسے کیچ کر لیتا ہوں تو میں ہنستا ہوں اور جب وہ لگ جاتی ہے تو وہ ہستی ہے تو بس یہی ہنسی خوشی والی زندگی کا راز ہے اللہ کا واسطہ یا اس لائف ہماری بیچاری چار بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال اور خاص طور پہ میرج لائف تو اور بھی کم ہوگی نا تیس کے بعد کوئی شروع کرتا ہے بیس کے بعد کوئی شروع کرتا ہے پینتیس کے بعد شروع کرتا ہے میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا آپ بلیپ کی جگہ وہ باہر بیٹھا ہوا تو ہمارے نکاح کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لبازمات چیزیں سارا کیا جاتا ہے 45 تو میں نے کہا وہ بلائے لڑکے کو تو شروع کریں تو انہوں نے کہا یار یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھا تو بندہ بیٹھا چالیس پینتالیس رنگ میں دیکھ کے ڈر گئے گئے یار اچھا ملنا شروع کر دیں کیا کرے یعنی ہمارا تو نکاح جا کے اس پہ بھی ہو رہا تو بہرل یہ چھوٹی سی لائٹ میں جو میری بات کا سے اپنی شروع کی باقی دس سال پندرہ سال بیس سال اللہ وہ بھی لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے بارے میں کینا بوکر ناراضگی رکھ کے گزار دو گے ظلم ہے آپس میں ہم نے بہرل اس محبت کو لے کے ہے اس میں جو پہلا بنیادی اصول میں آج کرنا چاہ رہا ہوں ایک دوسرے کو اہمیت دیں ایک دوسرے کو اہمیت یہ جو معاملہ ہے نا کہ بھئی بندہ نکلا تو بندی اس کے لیے فوراً پہنچ گئی ہے گیٹ پہ اور دعائیں دم درو پڑھ کے پھونک رہی ہے کچھ بھی کر رہی ہے آئے تک الحمد الحمدللہ اب یہاں پہ سانس کا بھی رول آ جاتا ہے دونوں طرف سے ہے مسئلہ انشاءاللہ میں نے تو کہا کہ اس کو ذرا الگ کھانے سے نکال کے لائیں گے سانس لفظ ہی ختم نک ہو جاتے چاہے وہ لڑکی کی ہو چاہے لڑکی کیوں دونوں کا مسئلہ ہے تو ارض یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیوں او بھائی بی اس کی جائز جانے دے جو ہم پیچھے ابھی پڑھ کے آئے ہیں وہ کیا کہا گیا یہ محبد یہ محبت ہم نے رکھی اور یہ جائز حق ہے البتہ وہ بھی باقی ساری اسلامک ویلیوز کو لیتے ہوئے یہ جائز حق کا استعمال کریں گے یہ نہیں کہ اس کی ساری فیملی ممبر تو کٹا ہوا ہے اور یہاں پہ جائز حق آ کے یاد ہو جاتا ہے یہ بڑا خطرناک بال ہے میں نے آپ سے عرض کیا ہر بات کی گفتگو میں کوئی گرے ایریا ہوگا جس سے سائڈ سے بندہ نکل جائے ایسا نہ ہو ہم نے اس دین کو لینا سیل کا پورا تو پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے کو بھرپور اہمیت دے اور بلیو کیجیے گا یہ جو ٹی وی کو نکالنے والی بات میں آپ سے कर کر رہا تھا گھر میں وہ اسی وجہ سے کیوں ایک بندی کی پوری اٹریکشن اس کا میاں ہو ایک میاں کی پوری اٹریکشن اس کی بندی ہو دین اسلام یہ چاہتا ہے नहीं بھی چاہتا ہے گندگی نہیں چاہتا اپنی اتنی بڑی چوند نکلی گنجا سر دل ہی نہیں جاتا دینے کو نہیں دل جاتا اور دکھاؤ خود دل آ کے دیا محبت میں ٹی ये गंदगी और उसके बाद घर में बेचारी जो काम करने वाली बच्चों के साथ छोटा मोटा मिला के खड़ा करते तो क्या ये क्या भाई जो मैं बाहर मॉडल छोड़ के आया हूँ वो तो दो हजार अठारह दो हजार के हैं और यहाँ पे उन्नीस का मॉडल पड़ा हुआ तो दिल कैसे लगेगा आप देखते हैं उन्नीस वाली गाड़ी سر یہ اٹریکشن ہمیں تو یہ کہا گیا کہ تم نے آپس میں اس چیز میں ایک دوسرے کو اہمیت دی الفاظ کا چناؤ سلام اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں کہا جب گھر میں داخل ہو گئے تو سلام کرو سلام محبت کا بہترین ذریعہ اور یہ معدرت کے ساتھ دینی طبقے سے مس ہوتا ہے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو نماز آپس میں دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تو سلام کر لیں اس کا کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ایسے لگتا پیسے ادھار مانگی بھائی اپنی رویش پہلی یہ دور کریں گھروں میں جب داخلہ کی بندی اپنی جگہ اس چیز خیال رکھے جس سے تم جھگڑا کرتی ہو جس کو دس دس باتیں سناتی ہو اگر چار منٹ لیٹ ہو جائے دو گھنٹے لیٹ ہو جائے نہیں آئے کوئی مسئلہ ہو جائے تو دل میں بس پریشانیاں پوری حالت آگے پیچھے پاک یعنی اصل کیا کرتی ہو محبت کس بات کے اللہ نے یہ محبت رکھی ہے تو ایک دوسرے کو اہمیت دی جائے محبت کا اظہار بھی کیا جائے اب دیکھیے میں آپ سے یاد کروں گا خاندانی زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے دیکھیں گے جگہ نہیں ملے گی اللہ کے رسول تلیم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے جو محبت کا انداز فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ جس جگہ سے آپ گول کھا رہی ہیں نا اس جگہ سے آپ کھا رہی ہیں بوٹی کو اٹھائے اڈی کو اٹھائے اس جگہ سے کھائے آپ نے جس جی جگہ سے پانی پی آپ نے پانی پیے محبت کا انداز ہے آج ہمارے ہاں جب یہ میاں بیوی بی ایک پلیٹ میں رگڑے میں کھاتے بھی کھلے ہوئے مطلب ہے کہ کیا یہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ ڈیٹنگ یہ گندگی والے چکر میں نے وہ صحیح ہے گھر میں جو موجود ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ محبت کا جو ہے بڑا مایوب والا ہے یعنی گناہ کے راستوں کو دکھایا جا رہا ہے اور جائز راستوں کو بند کیا جا رہا ہے یہ ہمارا طرز عملی ہونا چاہیے سلام کا اہتمام ہو محبت کا بہترین اظہار ہو ایک دوسرے کو اہمیت ہو ایک دوسرے کو اچھے القابات سے پکارا جائے اپریشیٹ بہت زبردست لگتی ہے بہت زبردست ہاں کیا ہے بھائی بری بات نہیں ہے اس میں یہ کہنی ہے ایک بندہ جو اپنی بیوی بی کو لکما پھلاتا ہے وہ اس کے کیا ہے سدکے کا ثواب ہے اس کا مطلب یہ نہیں باقی صدقہ کا آپ نے بند کر دینا لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنی جگہ دینا اور یہ اپنی جگہ سبکے کا ثواب ہے اور آپ سوچے سب ان کی جگہ کوئی بات آ جاتی پیچھے بہو اور جی کے سامنے یہ کھلا دے تو وہ بیچاری بہو کے ویسے بھی اٹکی جائے گا وہ امی دیکھ رہی ہیں آپ کے وہ کھاؤ سب کا ثواب ہوگا دا. یہ سد مجھ پہ حلال نہیں ہو سکتا میں حلال ہو جاؤں گی اس سے کچھ اور مسئلہ بھی آتا ایک سیپریٹ آئیڈینٹ فیملی کو دینے کا کہا گیا ہے اگر کوئی وہ الگ لے کے گھر کا مطالبہ کرتی شریعت کے اعتبار سے غلط نہیں سیپریٹ ہمارے ہاں بڑا اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے دیکھیں ایک بندی جب اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے نا تو اس کو ایک ہی خواب دکھائی جاتا ہے بھائی یار ادھر تم ایسے رہو ایسے رہو اپنے گھر جا کے کرنا وہ جب اپنے گھر پہنچے تو پتا چلتا اس گھر تو پیچھے رہیں گے یہ بڑی یہ ہماری وہ چکی لگے ہیں جن کو پکڑے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتہ بھائی بہت خطرناک میں میں ہی نہ پھٹ رہا ہوں عرض یہ ہے بچہ جوان نہیں ہوا بالغ نہیں آ اس کا آئی ڈی کارڈ اس کے باپ کے نام سے چل رہا جس دن وہ بالغ ہو گیا سترہ سال کو پہنچ گیا اس کا آئی ڈی کارڈ ان کے نمبر سے ایشو ہوتا ہے اور اس کے آگے پورا خاندان پڑا ہے دیکھیں والدین کی اپنی جگہ بہترین کرتی ہے دونوں کے لیے بی یہ بےکوفی نہ کرے کہ اپنے والدین کی محبت میں اپنے بہن بھائیوں کی محبت میں گھر کو بیٹھ جائے نہ ہی میاں کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں اور گھر والوں کے چکر میں اس گھر کو کر بیٹھ جائے حق بات اس نے رکھنی ہے ہر ایک کا حق دینا ہم نے سورج والی مثال سمجھی ہے کہ سورج کے گرد یہ ستارے گھوم رہے ہیں سیارے گھوم رہے ہیں اور ہر ایک کو اس کا ڈیو حصہ ملنا چاہیے تو ایک دوسرے کو اہمیت ان سے محبت کا اظہار سلام مشورہ یاد آتی ہے اب انشاءاللہ اسی طرح سیرت میں سے ذرا دھلکیا لینے کی کوشش کریں گے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کون مشورہ کر لیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات ہے ہم کیا اپنی بیویوں کو سمجھتے ہیں دیکھیں صاحب جہاں پہ اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے اگر سجدے کا حکم میں کسی کو دیتا تو وہ تجھے دیتا کہ خامد کو کرے اور ان کی ایک کیفیت کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ بخاری وہ ترمیزی کی روایت ہے یا بخاری شریف کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایک بندی کے ساتھ بندہ ہمیشہ بھلائی کرتا تھا اور جہاں کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی تو کہتی میں نے تجھ سے کوئی خیر دیکھی کوئی نہیں ان کی کیفیت بتا کی ان کو اپنی جگہ تنبی کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے شکر گزاری والی وہاں پہ تمہیں انہیں کہہ رہا ہے کہ عزت اور مال کی حفاظت کرو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اس کے بچوں کے بارے میں کل کو تم سے پوچھا جائے گا لیکن ہمیں بھی ان کی قدردانی کرنا آپ یقین کیجیے گھر کا کام روٹی ووٹی پکانا جہاں پکتی ہیں اللہ کریں جہاں پہ باہر پہ آتی ہے تو وہاں پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا آگے چل کے تھوڑا سا اتنا پڑے لیکن اگر گھر کا کام کپڑے دھونا معاملات بچوں کو دیکھنا لا قبیلہ اتنا کام ہے کہ خان سامان صفائی کرنے والی کپڑے دھونے والی ساری فوج رکھ لیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے یہ باتیں کب فائدہ دیتی ہے بھائی یہ فائدہ اس وقت دیتے ہیں کہ گھر جوڑ کے رکھنا ہے بلا وجہ گھوسے کے چکر میں گھر نہیں توڑ لکھنے. توڑ دیتا ہے نا بعد میں کیا کہتا ہے ٹکرے مارتا ہے وہ غلطی ہو گئی ہوتا ہے دوسرا چپ ہوتا ہے ایک چپ کرتا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا گھروں میں اللہ کے رسول کے طیبہ میں معاملات میں تعریف کی کہ برداشت ہوئی نہیں ہوئی جی تو وہاں پر جو معاملہ آ جاتی جھگڑے کا معاملہ ہو سکتا ہے البتہ وہ کتنی جلدی ریزالو ہوتا ہے اور اس میں عموماً خواتین زیادہ پیشنس کے حامل ہوتی ہیں انہیں آگے بڑھ کے معاملے کو ریزالو کر لینا چاہیے جب یہ تقریباً ریزالو بندہ فوراً جا سکتا ہاں ہاں تم بالکل پھر دیکھو بیچا ملے گا آپ کو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہے لیکن انیشیٹو جو ہے جو پہل کرنے کو عورت کرتی ہے اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے سے کرنا چاہیے حضرت سودا رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ کروں کچھ اور اچھا برڈ آنا چاہیے کہ آپ انہیں انہی اندیشہ ہوا حضرت کن ہو طلاق نہ دے دیں آپ چھوڑ نہ دیں تو آپ نے کہا کہ میں اپنی باری حبا کرتی ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ کو لیکن پیار رسول صلی اللہ علیہ اپنے حرم میں رکھیے یہ سنا بہترین چیز ہے گھروں کو جوڑ رکھنے کے معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک دوسرے کے خاندان کی عزت لڑکے میں یا مرد میں یا شوہر میں جو ہے میل سائڈ پہ کیا چیز ہوتی ہے یہ میرے امی ابو کو کیا کہ امی ابو اور جب اس کے امی ابو آ تو انکل اینڈ آنٹی کیوں آئے ہیں آج ہو یہ کیا آتا ہے اس کے امی ابو ہے تو اس کے امی ابو بھی تمہارے امی ابو دیکھے دے گے تو عزت ملے گی یہ کبام اللہ نے اس لیے نہیں بنایا اس بچے کی پرورش کیا ہونی ہے ہم نے لڑکی کی ماں کے اینگل سے آ کے اس بات کو روڈ کرنا اس سے بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے ہمارا مسئلہ تو آ ہی نہیں رہا ہے نا تو وہ بندہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر تمہارے یہاں تو یہ چل رہی تو روٹی دوا ہو گئی जा रही है कवर करेंगे लेकिन यहाँ पे बात समझें कि अगर एक बंदा ये चाहता है कि ये मेरे वाले को ऑन कर ले मेरी बहन भाई को अपना बहन भाई समझे मेरे घर वालों को जो है वो घर बना के रखे तो तुम्हें भी उसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा इसमें मैं फिर आपसे रखता हूं मर्द के बड़े हैं जिसे टेकलिंग पावर जो है ना वो इसमें होगी جو شارٹ ابزارور کی ایک مثال دی تھی کہ یہ والا دھکا ہے تو یہ اپنے ذات میں گھوم کر دے یہ والا دھکا ہے تو یہ پوچھ لے اما والا دھکا بیگم کے پاس نہیں جانا چاہیے اور بیگم والا کے پاس نہیں جانا چاہیے جو آخبات ہے اس کو اپنی جگہ بیگم کو سمجھائے امیر کی حضور ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے یہ ٹیکلنگ میں نے کیا شروع کیا تھا ذہنی بروبت نہیں ہے شاعر نہیں ہے کیسے ٹیکل کروں ایک فوجی جی میں نکاس ہونا تھا بندہ پتا نہیں کس موڈ پہ تھا وہ تو بےچارا ویسے ہی جاگتا رہتا ظاہری یعنی کی کوئی کوئی. بات ہے کہ ٹیکلنگ نہیں آئے گی تو پھر بندہ پریشان ہی ہوگا جھگے گا ادھر ادھر ہی جائے گا تو سچویشن کو کنٹرول کرنا یہ اس بندے کا خاصا ہونا چاہیے ٹھیک جی اسی طرح ایک دوسرے کو برداشت کرنا کمپرومائز کرنا دنیا میں سات ارب انسان ہے تقریبا ہر بندے کا آپ یقین کیجیے گھر میں جتنے بچے نہ ہر ایک کا مزاج رکھنا کوئی کسی پیٹ کا پڑا یعنی ایک گھر میں رہنے والے چار پانچ چھ بچے اگر نہیں ایک مزاج کے تو کیا خیال ہے دو انٹی بندے آ کے ایک مزاج کے ہو جائیں گے آپ کوئی بھی گھر اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کمپرومائز چل رہا ہو آپ یا جو بھی ہو اس میں ہوگا اسے ہے بات میں, میں چھوڑنا ہے بھائی بھائی یہ میرے فون سننے سے ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جاؤ تمہیں پتا کہ تم پیسے بھیج دو جب ان سے پتا چلتا تو پھر یہ بہت بولتی ہے طریقے سے انداز سے یہ کام کر لو ضروری ہے کہ یعنی فیز میں لانا پڑے گا چیزوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا یا کسی کا بندی کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ سفائی کا کیا نہیں کرتا اگنور اس کا کام ہے یعنی دیکھیں پہلا کردی اصول گھر بنانا ہے کہ گھر توڑنے میں نے آپ سے لیا, گھر کے اندر رہنے والے بہن بھائی ایک مزاج کے نہیں ہوتے تو دو اینٹی چیزیں آپ نے پوزیٹو نیگیٹو لا کے یہاں پر ملایا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز اور جہاں پہ یہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہمارے بچے نہیں پل رہے ہوتے وہ کہتا جی دے تو کوئی بچے میں خود پالوں گا تم کیا ہو؟ باعث چیزیں لا کر, کچھ دے دے کر یہ بچے پال لینا ہوتا بچے پالنا مرد کا کام ہی نہیں ہے جیسے مرغا نہیں دیتا ناڈے نہیں دیتا بھائی بندے کا کام بچے پالنا نہیں یہ بندی کا اور اللہ کی رحمت سے یقین کیجیے ان کا ہی حوصلہ ہوتا ہے کی ہو ہمارا کیا حال ہے بندی کا کام گھر میں کھانا پکانا ہے گھر کو سنوارنا ہے وہ کرنا کوئی گھر میں قرار پکڑ کے بیٹھو اس کا کام باہر ڈرائیونگ کرنا گھومنا پھرنا جابس کرنا اس کا نہیں ہے یہ ہنڈریڈا ہے یہی چیزیں دے گا ہم کیا عقل ہمیں خود نہیں ہے اللہ کی کتاب سنت رسول سے ہم کیا طرح جڑے اسی طرح ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے ایبھکنا قرآن مجید نے تو اتنے لطیف انداز سے کہ ان لباس انسان کو جینت پکتا ہے, ہے سردی گرمی سے بچاتا ہے ایبوں کو ڈھکتا ہے. تو یہ کیسا انداز ہے؟ کہ ایک دوسرے کی ایب جو ہی کر رہے ہیں؟ کون سا بندہ ہے جو ایب سے پار ہو نہیں ہے چھوٹے موٹے چلتے ہیں کچھ بھی ہے پارل تم کیا کرو اس کے ایبوں کو کور کرو ایک دوسرے ایک دوسرے کے مرد اور پکانا چپکے سے پینی پڑتی ہے مکھی بےچاری تو وہ بےچارے ڈبوں کا نکال کے پھینک دیتا ہے اب تو آپ نے یہ مکھی نکلنی پڑے گی آپ اس کی حکمت کے ساتھ کس طرح تربیت کرنی ہے مسئلہ ایک لیکن ہوم نالی بات اللہ کم کو یہ جو ہم ننگا کر کے کھڑا کر دیتے غلط ہے دے ایک بندے کا کی بناتر پڑا بارو جڑتے؟ مجھے خیال پڑتا ہے جی یہ شادی کرو بھائی اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تو چپ کر جا ہو سکتا ہے یہ بس دو چار دن کا حصہ کھیل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے اپریشیٹ کیا جائے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شخص کی بنیاد پہ تو اپنا دروازہ نہ بند کر क्यों ہو سکتا ہے کوئی اس کی باتوں کو بری لگے جان چھوڑ دیا ختم ہو جائے اور اس نے نہیں کیا نا تو تم اپنا دروازہ جی, کا راستہ لیکن بات کو سمجھے گا ہمارے سہی دنور ہو فلانا ہو آج کیا ہے نمازوں میں یہ روڈز پہ یو ٹرن بنے ہوتے ہیں دلوں میں یو ٹرن نہیں ہوتے اللہ تعالی کی رحمت سے پتہ نہیں کہاں سے دل پھرنے کے پھر اس کے لیے اوپن رکھو اپنے دروازے بند نہ رکھو تم بھائی اپنے گھر گروپ کو دیکھو چیز کو دیکھو محض شک کی بنیاد پہ اگر گھر توڑنے پہ آ جاؤ گے تو نقصان اپنا ہے اسی طرح ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے شک کی کیفیت سے نکلے تنقید ایک دوسرے سے بچے یہ شک وری کیفیت کا بھی بڑا خطرناک معاملہ رہتا ہے وہ کہتا ہے یار ایک بندی کی آدھی زندگی تو شوہر کی تلاش میں نکلتی ہے تھا پڑھتا تو وہ میں آپ کو کہتا ہے عورت کی زندگی جو ہے آدھی شوہر کی تلاش میں رہتی اور باقی آدھی زندگی شوہر کی تلاشی میں رہتی ہے یہی سارا یہ کہاں سے نکلا ہے وہ کہاں سے آ گیا یہ پیسے کہاں سے چلے گئے چٹ کیوں نکلے گاڑی میں فلپ کہاں سے پڑا ہوا تو سب تھی آ گئی رض یہ کرنے کا یہ شک والی کیفیت سے نکل کر اعتماد اچھا بیجا تنقید نہ ہو عورت کا کوئی دائرہ ہے اس کو چھوڑے وہ کرے اپنے اعتبار سے تعریف کریں اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی کام کیا ہوا ہے ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو اپنا انٹرسٹ بنائے آپ کو پتا ہے مردوں کا شوق ہوتا ہے گاڑیوں کا عورتوں کا ہوتا ہے کراکری ایک دوسرے کی دل جوئی کرنا ہے एक बंदी आराम से बोलेगी बड़ी खाते हैं और, और भी भी तो हिसाब भी देना पड़ जाता है यह भी मसला हो जाता है और अगर आप किसी बंदी को पूछ रहे तो यार बड़ी शानदार लगे कहां से लाइन आप उसके अंटरस्ट एक दूसरे के इंटरस्ट को अपना इंटरस्ट बनाए अगर ये गाड़ी चलानी है اور بہت امپورٹینٹ ہے بات کیجیے یہ اسلامی ریاست بنیادی یونٹ اور یہ دو بندہ اور کنورٹ ہونا ہے اگر یہ مضبوط بانڈنگ نہیں رکھتے کونڈ بانڈنگ ان کے درمیان بھی نہیں ہے ماشاء نہیں کڑے ہو سکتا بچے یقین کیجیے ذہنی مریض پیدا ہوں گے لڑائی جھگڑا سارا دن دیکھیں گے وہ کیا سمجھیں گے جل تلا کو ٹال تھی اب جی آ رہا ہے ادھر سے ابا جی آ رہا ہے پریشان ہے لڑائی جھگڑے والا ماحول ہے وہ کام ذہن میں رکھیے ایک دوسرے کی تعریف کا معاملہ کھانا کوئی تو اچھا کہہ پگو کیا پتہ ہے کو ماشاءاللہ حدیث کا پتہ ہے کیا کی جھوٹی تعریف بھی بھی اچھی تو یار کیا ہوا یقین کیجئے جس قدر محنت مشقت کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھ رکھ کے بندہ تصور نہیں کر سکتا الحمدللہ ہمیں بھی اس کا احساس کرنا چاہیے اور اسی طرح اس بندی کو بھی احساس کرنا چاہیے وہ ایک بندہ کیا لگا نا مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جا جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جی کیوں گھر میں بیگم سے مرغے کی طرح اور پھر بھاگ بھاگ کے گھوڑے کی طرح میں دفتر پہنچتا ہوں گدے کی طرح دن بھر کام کرتا ہوں شام کو طوطے کی طرح آ تمہارے سامنے جی جی کرتا ہوں پھر وہ بکری کی طرح مجھے سبزی کھانے کو مل جاتی ہے بلی کی طرح ان بچوں کو ہوں اور رات کو کے ساتھ سو جاتا ہوں اللہ کا مجھے کے پاس لے جاؤ جانوروں کے میرے پاس انسانوں والی چیز کون سی اللہ کا واسطے جس کو آپ کبام کے طور پہ ایکسپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار بھی کس طرح جدوجہد ہے کے کے اللہ کی رحمت نے ممکن کی ہے ورنہ کوئی بندہ اپنا آرام اچھائی چیزیں چھوڑ کے یہ ساری جمع پونجی لا کے رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں بنا دیا تو اس کی کوامیت میں نہیں تمہیں پڑھا لکھا ملازم لگا دیا وہ تمہیں لا کے یہ کتنا اللہ کی رحمت ہے تم باہر جاؤ دھکے کھاؤ لوگوں کی بد نظریوں کا شکار ہو غلط ہے تم اللہ نے تمہیں پروٹیکشن دی ہے مرد کی صورت میں بھائی ہے باپ ہے بیٹا ہے چور ہے یہ اللہ کی رحمت ہے باہر نہیں ہے امین نعمتوں کی قدر کوئی نہیں ہمارے والی جو باغ باغ کے جاتے ہیں رائٹس جاتی ہے ہم نے بھی کھڑے ہونا الحمد للہ اسلام سے زیادہ کس سے رائٹ لوگ اور رات کی طرف سے دیے گئے تو یہ ایک کیفیت اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمت سے تو ہمارا آپس میں معاملہ ایک دوسرے کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے ان چیزوں کو ضرور مربوز ہاتھے رکھیں اسی طرح یہ بھی بات الحمد اللہ گئی شک شکایت سے کچھ بچا جائے اور اپنے معاملات کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ مل سکے تو ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گھروں میں اپنی بیویوں سے بہترین ہیں یعنی ان سے خوش خوشی خوش اخلاقی کا معاملہ وہ کیا جائے تو بے ہم ایک ہمارے سامنے یہ میاں بیوی کے درمیان رشتوں میں مضبوطی کس طرح کی گھر کس طرح انٹیکٹ رہے گا اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے وہ رکھتی ہیں اب ان کے بعد جو بات آ رہی تھی کہ یہی میاں بیوی بی اور اس کے بعد جو معاملہ آ رہا ہے اولاد کا اولاد اپنے والدین سے کیسے محبت کر سکتی ہے یعنی ایک گھر تھا گھر کے ساتھ میاں بیوی بی جڑے ہوئے تھے ان میاں بی بی کی کوئی اولاد ہوئی ہے تو یہ کیسے آگے پنپ سکتی ہے انبیاء کی سنت کی طرف جائیں گے اولاد نہیں ہوئی اولاد سے پہلے اولاد کے لیے دعائیں اولاد سے پہلے اولاد کے لیے دعائیں یہ والا تو تیز ہی نہیں ملتا اللہ و و ربی دعائیں جائیں اللہ سے ابراہیم علیہ السلام اسی طرح زکیہ علیہ السلام اسی طرح ہمارے پاس اسماعیل علیہ السلام مختلف اعتبار سے انبیاء کی دعاؤں کو جو ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے تو والدین کی اولاد کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے دعائیں یہ انشاءاللہ محبت پیدا کرے گا. عبداللہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ وہ اپنی اولاد کے محبت کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں کہ نفل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنا بیٹا لیٹا ہوا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے انشاءاللہ میری یہ نیکی تیرے کام آئے گی یعنی باپ کا ایک بہترین پہتر میں ہو جانا ہے اسلام کے واقع اولاد نے کھڑا کرتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے حق میں کہا گیا ان کے والدین دونوں اور ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو سب خزانا پائے موسا ہو کے دیوار بناؤ یہ جو ہم نے سمجھا ہونا کہ اولادوں کو بچانا کس چیز نہیں ہے مال اسباب چیزوں نے نہیں, نہیں اللہ نے جس کو رکھنا ہوگا بہترین رکھ لے گا لیکن تم پہلے نیکی اور تخبہ کو پکڑو پاکیزہ ماحول دیں بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کرے لڑنا جھگڑنا ہونا تو بچوں کو جاؤ کھیل کے آؤ پھر اس کے بعد ڈوئی اٹھائے پلیٹ اٹھائے جو بھی کرنا لڑائی جھگڑا کرنے لیکن جیسے وہ گھر بیٹھے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اہتمام کے بچوں کے ساتھ جب لڑائی جھگڑا میں نے آپ سے عرض کیا نا کرتے ہیں تو ان کے اوپر بڑا اچھا اس میں ظاہری بات ہے دونوں طبیعتوں کو ر, آ, روکنا بڑا مشکل ہے یعنی باپ اپنی جگہ اپنے آپ کو پلے کانتے ہو جا اما کہتے میں تجھے بتاتی ہوں سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ آپ چھوڑ دیجئے ہیڈز بیڈ بھی اور بڑی پوزیشن وغیرہ بھی جب یا چھ فٹ کا بندہ بھی کوئی پہ سارے ایک ہی برابر ہو ہوتے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اپنی طبیعتوں کو کنٹرول کر کے بچوں کے سامنے اس کیز کو نہ لایا جائے اسی طرح بچوں کے ساتھ یہ بچے محبت کرنے والے بن جائیں ہم کیا سمجھ حدیث ہے بلکہ وہاں پہ کہا گیا ایک والد جو اپنی اولاد کو سب سے بہترین چیز دیتا وہ کیا ہے اچھی تعلیم و تربیت ہم کہتے ہیں بیٹے کو ہماری دوکان کی وجہ سے چلنا ہے ہے دوکان نہیں کی وجہ سے چلنا یعنی ان کی بات سنیں ان باتوں کو شیئر کر لیں ان کے معاملات کو سنیں انشاءاللہ شاء ہوتا ہے یہ جب آج دیں گے اور بڑھاپے میں ہم بیٹھوں گے تو یہ بھی ہمیں انشاءاللہ شاء اللہ دوکان دیکھے ہماری بات کو بڑھاپے میں آ کے بندے کو مسئلہ کیا رہتا ہے میری بات کو نہیں سنتا تم نے اس کو جب یہ سنانے کے قابل تھا اس کو یہ ٹائم نہیں دیا تو آج وہ رسپونڈ کی طرف بھیج دیتا ہے وہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں اور یہ اللہ کا دین ہے کہ البرک قابرکم جو یہ بتاتا ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اس دینی نالج کی طرف بھی نہیں آنے دیتے یہ بھی ایک خطرناک معاملہ رہتا ہے ان کے لیے وقت نکالیں ان کی بات سنیں انہیں اپنے آلٹرنیٹ نہ دیں یہ تو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے बात को दोबारा सुनीगा अपनी औलाद को अपना ऑल्टरनेट मत दे अभी हमारी कोई पेरेंट्स मीटिंग हुई उसमें एक बात आ रही थी तो साहब जो मीटिंग में आके बैठे कहा सात साल से मैं तो साउथ अफ्रीका में हूं बेटा यहां पर पढ़ता है इन इन राज्य किसकी बकरी कौन डालेगा खास आज बच्चे अपने वाले पीछे रह के नहीं संभल सकते सात साल से आप उधर बैठे हैं और पहली मीटिंग आप अटेंड करने हैं तो क्या बनेगा اپنے بچوں کو اپنا آلٹرنیٹ نہ دے آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا بچے ہم سے محبت کیوں کر رہے ہوتے ہیں جی؟ جی؟ جیسے ہی مارتے ہیں ہمیں گلے ملتے ہیں اور پھر ہاتھ کہاں جاتا ہے جیب میں جیب سے کیا نکالنا ہے موبائل بابا با, با, با, موبائل دے دے تو موبائل سے کھیل رہے تو مجھ سے پیار کرتا ہے موبائل سے کرتا ہے اور آپ ذرا موبائل لے کے پھر اس کے بعد دیکھے پیار کر دوسرا ورژن اور ہم کیا کہتے ہیں اچھا میری جان چھوڑو یہ, نا, یہ لو موبائل کو اب آپ اور بچے کا تعطب کتنا موبائل جس دن تک بیچ میں موجود ہے پھر پوچھیں یہ بہت خطرناک چیز ہے اور وہ موبائل میں اما بیٹھی ہیں وہ اپنے ٹیب پہ بیٹھی ہیں یہ تو ہے نا ایک وہ فیملی کی تصویر دکھائی ایک کا آئی پیڈ ہے ایک آئی پوڈ ہے اور اسی طرح کسی کا آئی فون ہے تو آئر لگا تو باپ ادھر کونے پہ چپ کے بیٹھا آئی پیڈ جو سارے کر رہے پے تو میں ہی کرتا ہوں تو ہمارا تعلق جو بنا ہوا ہے وہ اپنی اولادوں کے ساتھ بڑا خطرناک ہے کہ انہیں پیسے دے کے ویڈیو گیم دیکھیں انہیں موبائل انہیں انٹرنیٹ انہیں چیزیں دیکھ اپنے جب زیادہ تم پیسوں کو بتاؤ کتنے پیسے چاہیے کھانے پہ حقیقت تو میں یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کی طبیعت فطرت مست نہیں ہوئی وہ یہ بندی کیا تھی کہ یہ میرے ساتھ کھڑے میں اس کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے کیا پیسہ نہیں چاہیے ہم ان کا خود हैं ہیں میں کھانا کھلا دوں گا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اب وہ کیا آپ نے کہا کہ میں ووٹ ڈالو پیسے اتنے چاہیے یہ پیسے لے لو یہ بندہ زندگی کے آخر میں جا کے جب اسے چاہیے کرے تو اگلے کہتا بھائی پیسوں جتنا رشتہ ہے آپ کب مرے گی آپ کی پالیسی کب میں چور ہوگی بتائیے اس سے زیادہ رشتہ نہیں تو ایک گزارش یہ بھی یہ بھی اس کے اندر ہے یہ بھی اس کے اندر ہے بچوں کو یہ لگا کہ اپنی کے اولادے تمہارے لیے کیا ہے لو جیسے پلاٹ کو نہیں بندہ جا کے چیک کرتا تو کہ جی کیا بنا کیسا ہوا وہاں پہ آدمی بھی رکھا جاتا ہے چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس طرح ان کے ساتھ کھیلنا کودنا اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصب المیر کے چھوٹے بھائی ان کے اوپر جو ہے کلو پانی کر کے پھینکی ہے انہیں آج تک یاد ہے ان کے ساتھ پوچھتے تمہاری چڑیا کا کیا ہوا یعنی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وچوں سے کھیلتے ہوئے اچھی گفتگو کرتے ہوئے ملتے ہیں پتہ ہے آپ کو نمازوں کے درمیان کندھوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں خطبے کے دوران لے دیے. تو بچوں کے لیے جو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ ہمارا خطرناک معاملہ ہے ایک اور خطرناک پوائنٹ بچوں کی ماں سے محبت کریں اگر بچوں کو قریب چاہتے ہیں بچوں کی ماں کو اپنانا پڑے گا یہ نہیں کہ بچوں کی ماں پہ تو مار داڑ ہو گیا بچوں کو کہہ رہے تو بچے تو کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے خاص طور پہ یہ مردوں کے لیے پوائنٹ ہے بھائی چانس ساس اور بہو کا بھی اقدا حل ہو جائے گا لیکن اللہ کا واسطہ پہلے اپنی تو تصحیح کر لیں بچوں کی اور اس اچھا ایک اور بڑی اچھی محبت کا مطلب شریعت کا کر دینا ہے جہاں جہاں شریعت کے جو احکامات ہیں سب کو 100% فالو کیا جائے گا اللہ نے کوئی ایسا بوجھ ڈالا ہے کوئی نہیں جو تم کر نہیں سکتا تو اللہ تجربہ ڈیمانڈ کرتا ہے کوئی نہ سب کام ہم کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ پورے رہیں گے اس کا پردہ بھی اس کی نمازیں بھی اس کی دینداری بھی اس کے پرانی مسجد کے ساتھ تعلق اس کے گھرداری اس کے اندر جو لوازمات ہیں سارے کے سارے ان کو پیورا کیا جا رہا ہے اس کا مطلب قتل یہاں پہ یہ نہیں آئے گا اس کو اصل ایک جملے میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ کھلاؤ سونے کا نبادا اور دیکھو کس کی آنکھ سے یہ شیر کی آنکھ ہی کہیں اور پیٹ ہو گئی ہے نہیں وہ تو, وہ تو کو امی کو بلا کبام نے مسئلہ ڈالا ہوا ان کی تربیت بھی بہترین کرنی ہے ان چیزیں بھی بہترین عنایت کرنی ہیں گھر کو یہ بچے آپ یقین کیجیے آج میں سے باز بزرگ جب اپنی کوئی اچھی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اپنے والے دن کو جھوڑیاں بھر بھر کے سوچ دیتا ہے ہمارے ابا جاننے کی عادت ڈالی ہماری اما نے یہ آدت ڈالی آج ان سے اقیقی محبت کرتے کیسے اس لیے کہ انہوں نے اچھائی کی طرف لے کے آئے اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے دور کریں کل کوئی ہمارے لیے گالیاں دے رہے ہوں گے کہیں گے ماں پا ہی ہمارے بےکار تھے انہیں پتا ہی نہیں تھا کچھ خود بھی دن سے دور رہے ہمیں بھی دین سے دور رکھا کیونکہ اس کے کانسیکوینس آتے ہیں جہاں پہ حیا نہیں ہے اس جگہ پہ بے حیائی کے جو معاملات ہوتے فیملی گیدرنگ رکھیں اپنے گھر والوں کے درمیان کوئی ایسا معاملہ کہ جہاں پر بیٹھ کے کوئی اچھی چیزوں کو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ سکیں اس کا معاملہ رکھیں یہ بچے آپ کے پھر انشاءاللہ اللہ اولڈ ہاؤس میں بھیجتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے دین کے طرف آ رہے ہیں تو حکمت کے ساتھ انہیں پھر ان کی جائز تفریح کا بھی اہتمام کریں ہم قرآن مجید کے کسی حکم کو سمجھ لیں ایکت میں تو پھر ان آگے چلیں گے یادینارا وہ لوگوں جو کہ والدین سے بچے محبت کیسے کریں پلیز کوشش کیجئے گا کہ ذہن میں اپنے کچھ پوائنٹس کو بٹھا لیں اور انشاءاللہ شاء اللہ اللہ وہ ہماری زندگی میں جاری بھی فرما دے تاکہ اس کے ہمیں نتائج بھی نظر آئے اب آجی یہ معاملے کی طرف جی جو بات کی جاتی ہے کہ ساس اور بہو یا بہو اور ساس کا جھگڑا کیسے حل ہوگا وک الم آتی ہی یوم اور کل کو قیامت کے حضور ہمارے سامنے لائے جاؤ گے انڈیویجل اکیلے اکیلے اس وقت ایک بندے یہ سوچ لے کہ جی میرے ذمے کیا تھا ایک ابوداؤ کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ کوئی بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ جھگڑا نہ پڑے تو کل کو جنت میں اس کے گھر کا محضہ میں اب یہ نہیں ہوتی پیچھے ہم تو کہتے ہیں دنیا میں جو نیتکی ہے کھٹ کر کے اس کا ثواب ابھی آئے جب امین کو ہمارے گھر ان کو پوری جوڑ دے دنیا میں چاہیے جلدی سے اس کا ریزلٹ نکلے اور اس میں ایک بڑی خطرناک معاملہ ہے کہ یہ دیکھیے کیا معاشرے کے اس حق سے انکار کر دینے سے کیا ہم حق کام چھوڑ دیں یہ بات سمجھ لیں پتہ نہیں یہ دیکھیں وقت اگر کوئی بندہ سچ بولے جانے داری سے کام لے تو اسے لوگ کیا کہیں گے بولے بات پاگل ہے اگر آپ نے کام چل لیا ہو گیا اس طرح دنیا میں رہ گئی اس طرح نہیں ہوتا تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے چلتے ہیں اندازہ ہے تو کیا کریں اگر معاشرے میں حق نہیں چل رہا سچ نہیں چل رہا نہیں چل رہی تو اس معاشرے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کو نہیں بھائی یہ جو ساس والا معاملہ آ جاتا ہے بہو والا معاملہ آ جاتا ہے بھائی تمہاری یہ ڈیوٹی ہے تم اس کو اپنی بیٹی کے طور پہ لو تم نے یہ نکاح خود کیا اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے خود ہی قاتل بن جاتے ہیں یہ جو لڑکے کے نکاح ہوتا ہمارے تو موومنٹ ایک تو اس میں میں نے آپ سے کیا تھا دینداری پرایورٹی بھی ہوتی ہے پھر دوسری بات ماں ہی لاتی ہے بہن ہی لاتی ہے سب ہی لاتے ہیں بہتر وہ تو بیچارہ میں نے کہا فٹ بال کو تو پریشان ہوتا ہے کہ یار مجھے گراؤنڈ میں خود ہی اتارا خود ہی کی مار رہے نکاح تم نے خود ہی کیا اب کہتے ہو یہ ایسی ہے ویسی ہے فلانا ہے یہ ہے کیا ہے اب جو شاہ صاحبہ کی طرف سے آ جاتا ہے جو کوئی نند کی طرف سے تانی آ جاتی ہے پہلی بات جیسے تربیت اولاد میں یہ رکھنی ہوتی ہے کہ یہ آپ کی اولاد ہے آپ نے اس کی تربیت کرنی یہ آپ کا بچہ آپ نے اس کا گھر آباد آبادی اس کا گھر خراب نہ کرے مسلم کی روایت وہ جو سورج بکرہ سلیمان علیہ السلام کے جادو کے حوالے سے جاتے بات چی ہوئی ہے تو اس اسے جانے سے ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ترین معاملہ کیا لگتا ہے ایک بندے اور بندیش میاں بیوی بی کے گھر کو توڑانا سب سے زیادہ گلے ملتا ہے اس وقت جو شادی بیاہ دکھائی جا رہا ہے تین دن پانچ دن پندرہ دن, دن مہینہ ڈیڑھ مہینہ ختم کھلا والا دروازہ الگ کھلا ہوا اور ایک میاں بیوی بی نہیں پورے پورے خاندان اجڑتے ہیں ہوتی پیچھے باتیں کیا क्या شکو کو को پہ کہیں بہو نے دیکھا جی ساسو مار چادر کو جھاڑ جھوڑ کے ٹھیک کر کے یا اوپر کوئی اور صاف چادر بچھا دی کہ یہ امی جی اریٹیٹ ہوتی ہے کہیں بچوں کے بیٹھنے سے میں بٹھا دوں تو اس نے کیا لیا اس کو لو بھائی اچھا ہم اس کی بیڈ پہ بھی نہ بیٹھ سکیں وہاں پورا گھر خراب ہوا یہ بات یہ بات ہے آپ جو بدگمانیاں ہیں نا اس نے تو بندوں کو مار دیا آپ یہ کہ سلام نہیں کیا تو ہمارے دیر میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ کیا بدگی اپنے آپ کو کوئی چیز وہ بچارا دوبارہ گھومتا آپ کو کہے گا سلام علی گا بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یہ, کیا کیا؟ یہ کوئی اکڑا پکڑا نہیں تھا. یہ بےچارا ویسے یہ تو مسائل میں گھیرا تھا کہ ڈبلوٹی ہے بدگمانی اس میں سے سب سے پہلے بچنے کا معاملہ تو بار ایک معاملہ یہ ہے کہ کو اپنے درجے کو پہچاننا چاہیے اللہ نے عزت دیے مقام دیے انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بیٹا ماں کے بھی حق کو پورا کرے گا اور بیوی کے حق کو بھی پورا کرے گا اس لیے مور سینسیٹیو پوزیشن یہ سانس اس جگہ پہ جو ذہن میں رکھ سکتے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پودا دیکھیں نا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اس کو اُخاڑ کے کہیں اور لگائے لگایا بڑا بھی ہوتا ہے تو اسے کے اور لگا دیا جائے تو اس کو پنپنے کے لیے ٹائم چاہیے زمین قبول کر رہی ہے نہیں کر رہی پانی کتنا مل رہا ہے آکسیجن کیا ریشو رہ گیا اس کو انتہائی نگہداج کی ضرورت ہے ایک بندی بیس بائیس پچیس سال ایک مقام پہ رہی ہے اور وہ اب ادھر آئیے اسے ٹائم دے دیں اور ماں کا کام کیا ہوتا ہے ماں اگر دیکھے نا کیا کہتی ہے بیٹا پہلے دن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جاری کہ میں تمہاری ماں ہوں تو ماں تو کیا کرتی ماں تو چھپاتی ہے ماں ڈھکتی ہے ماں معاف کرتی ہے ماں سمجھاتی ہے ماں بتاتی ہے نہیں اس کو کوئی پکانا آتا تھا اور آ گئی اپنی ماں کے گھر سے تو اس کو تانے دیں گا تمہاری ماں نے تجھے کیا سکھایا یہ بیٹی کو تو نہیں بندہ کرتا اپنی بیٹی کا تو بندہ بڑا خوشی سے بتا اس بیچاری کو تو انڈا بھی نہیں تلنا آتا وہ بھی شوہر تل کے دیتا ہے وہاں پہ خوش ہے اور بیٹے نے اگر کچن میں اندر آ گیا تو پھر بہنیں جو کینیڈا بیٹھی ہو فرانس بیٹھی ہو جرمنی بیٹھی ہو, سب کو پتہ چل جاتا ہے اب تو تمہارا بھائی اس کے بھی کپڑے دھوتا ہے یہ کیا اس کے کپڑے دھوئے گا جی. رپورٹ جاری ابھی اگر آپ اما کے درجے پہ فائز ہیں تو آپ اچھا اس میں ایک خطرناک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ رولس اینڈ ریگولیشن کو سمجھنے کا مسئلہ کچھ بتانے کا مسئلہ یہ چیزیں ہیں اس کو بتایا جائے آگاہی دی جائے رکھا جائے دیکھیں ایک بندہ آپ سے کرتا بلنڈر یعنی وہ بندی ٹھیک نہیں ہے کام کیے جا رہے ہیں ابھی ہم نے آئے سنی تھی ایک ذرہ برابر نیکی کرو گے اللہ کے پاس پالو گے میں نے اس کی بھی گزارش کی تھی کہ کیا معاشرے میں اگر غلط روش چل رہی ہو تو ہم اپنے صحیح کام کو چھوڑ دیں نہیں ہمیں اپنی جگہ اس موقع کو صحیح کام کو کر کے دکھانا ہے اور الحمدللہ کراچی شہر میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ ہماری یہ مائیں بہنیں بہترین انداز سے کام کر رہی ہیں یعنی بہو نے بالکل ہینڈ اپ کیا ہوا تب بھی اما جی لگی ہوئی اپنا محبت سے اسے سمجھاتی ہیں پیار سے لکھتے ہیں اور وجہ اس کا میں بتا دوں پیچھے کردار دین ہے وہ بندی اللہ کی رحمت سے دین سے جڑی ہوئی اپنی بہو کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پھیلتی ہے ہے کہ بہو نے کر پیچھے چیز ہے یقین کی جب کوئی حل نہیں نکال سکتا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا خطبہ نکاح میں ہمیں پہلے کیا کہا گیا کیمرے نہیں لگائیں گے حقم نہیں بٹائیں گے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں لکھوائیں گے نکاح نکالا فوٹو کاپی کرا کے گھر میں کوئی عہد نامے کی صورت میں نہیں لگا دیا جائے گا یہ تمہیں اللہ کا ڈر روکے گا وہ اللہ کا ڈر کہیں خامد میں آئے گا تو وہ رک جائے گا بیبی میں آئے گا تو بیوی رک جائے گی سوسر میں آئے گا تو سوسر روکے گا وہ اپنی انٹری دے کے کہے گا کہ یہ ضرور نہیں ہونا چاہیے اللہ کا تخوا ایک معاملہ یہ ہے کہ جی ظاہری بات ہے بیس سال پچیس سال تیس سال اس گھر میں وہ ہوا جو ہم نے چاہا ہے تو آپ ظاہری بات ہے کہ مسئلے ہو جائے تو بڑے بندے کو کہاں پہ یہ جو اختیار کی تفویزن یہ نہیں ہو پا رہی اور وہ کیوں نہیں ہو رہی یہ کالی صاحبان سے ایسے دے رہا ہوں تو بالکل نہ کالی صاحبان سے اگر کہا جانا کہ بچوں کو بغیر مارے پڑھائیں تو وہ کیا کہتے ہیں جیسے پڑھ کے ویسے پڑھائیں گے اما جی کیا کہتے ہیں کیوں بھائی ہو چارج ملا تھا نہیں ہم نے بھی سنی اب یہ بھی سنے تو یہ اختیارات آپ اما جی اللہ اللہ کیجئے آپ کو پکا پکایا ملنا چاہیے آپ ہر چیز میں بات بات پہ ٹوک ٹوک کے کیا نہ کریں اپنی اہمیت بات کی ختم نہ کریں یہ جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے بھائی اس کی ویلو کیا ہوتی ہے کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے کنسلٹنٹ کس چیز کی کھاتا ہے مشورے کی گفتگو کی بات کی اس کی بات بڑی اہمیت والی ہوتی ہے لوگ اس کو باتوں کو پیسے دیتے ہیں آپ کی بات بڑی قیمتی ہے اسے بچا کے رکھیں ویسے یہ خامت کے درجے پہ بھی کام آ سکتی ہے یہ کے درجے پہ بھی آسکتی ہے ہر بندے کے یہ یہ جو میں ہم کرتے رہتے ہیں بات بات پہ ٹوکنا اس سے وہ ڈھی پناہ کہیں پیدا کر دیتا جانے ٹھنڈ جاننے سے یہ خود آ کے پوچھے تھے امی جی اب بتائیں کیا کرنا میں پاس گئے الحمدللہ اپنی بات کی بکت بنانا سیکھیں اجارہ داری افطاری میں کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جی افطاری بھی بھی ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں مل جائے اب میں نے آپ سے وہ تقبیر سے جڑا ہوگا تو اسے پتا ہے مجھے سب کو کس طرح کتنا کتنا دینا ہے بار بار عرض کروں گا ساری گیم میں یہ کتنا امپورٹینٹ رول پلے کرتا ہے گھر کے دیگر افراد اما کو بہو کے جو اینٹی کرنے کی مہم میں شامل ہو جاتے ہیں میں نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کا واسطہ اس سے بچیے کل کو ہم نے ہر چیز کو جا کے جواب دینا ہے کسی کو ایک یہ تو کہیں miss. بات تو کہیں اور کی ہے لیکن بارہ پھر بھی تھوڑا تھوڑا میچ کرتی تو میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول ترین صلی اللہ علیہ وار وسلم کے پاس ایک باپ جو ہے وہ کمپلینٹ لے کے آیا بیٹی کے حوالے سے اور کہ بھی اس کے کوئی غلط معاملہ تھا تو آپ نے الٹا ڈانٹا ہے اس کو آپ نے کہا تمہیں اس کا پرتا رکھنا چاہیے تھا یعنی اس اس کی تصحیح کرو کرو کو سمجھاؤ اسے اسے غلطی سے بچاؤ نہ کہ اشتہار اگر ہمیں کسی کی غلطی پتا چلتی ہے کمی کوتا ہی پتا چلتی ہے تو اس کے تصحیح کی جائے گی اس کی سلاح کی جائے گی اس کے کونے لے جا کے اللہ سے ڈرایا جائے گا نہ کوئی اخبار میں جا کے دے دے یہ ہمارے مسئلے ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں فالو کرنے کے لیے تیار رکھتے سب پتا لگے پتہ کرو چیک کرو بلکہ چار آدمی کو فٹافٹ بٹ بتاتے تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ دیبرانی کو بتا دیں کہ گھر انٹیکٹ رہے اور میں پھر آپ کو ارد کروں الحمد للہ جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں واقعہ تک قابل تعریف ہے اسی کراچی شہر میں دو ہزار اٹھارہ میں مل کے رہ کے اللہ کی رحمت سے بہترین انداز سے پردے کے ماحول کے ساتھ فیملی کو لے کے جو بندہ دین پر چلنا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا جو اس دین کے معاملات کی طرف نہیں آئے گا تو پھر بھاگتا دوڑتا رہے گا من ہارتک اس کے لیے ہم یہ ساری چیزیں مشکل کر دیں گے اور پھر دیکھیں اس بندی نے گھر چھوڑ کے آئی ہے ساری زندگی میں نے آپ کیا, کیا اپنے گھر جا کے کرنا اپنے گھر آئی تو پتا چلا ہی کوئی نہیں اسی لیے میں گزارش کروں کہ ان کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹیٹی کے طور پر جہاں پر اس کے معاملات الگ سے ہوں اس کی کوئی پسند نہ پسند ہو یہ بیڈ شیٹ کیا بھی جا سکتی ہے یہ چیزیں کیا رکھ سکتی ہے یہ ایک کونا ایٹ لیسٹ گھر میں ہو اس کا شرعی حق ہے کوئی غلط نہیں ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور آ جاتا تھا کہ یہ مل کے او بھائی, اب ولاً یہ ہے الگ آئیڈینٹی نہیں ہو سکتی تو اس میں کوئی ایک اس کی سیپریٹ یونٹ اس طرح کا ہوگا جہاں پر یہ شوہر بیوی بی کو اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتا ہے اسی طرح اب جو کچھ چیزیں تھیں ساس کی طرف سے اب یہ ساس کون سی تھی جی جی لڑکے کی لڑکی دیکھ ہے نا ساس کے اوپر آ کے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے جی یہ ہم بات کر رہے تھے کس کے لڑکے کی ماں کی یعنی لڑکی کی سانس کی اسی طرح لڑکے کی سانس یعنی لڑکی کی ماں اس نے بھی کوئی کردار ادا کرنا لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں یہ دو کوئی نہیں الگ الگ کوئی ہوتی میں نے آپ سے پہلے تم یہ چاہتے ہو تمہاری ماں کو کیا ماں تو تم ان کی ماں کو کیا کہ استاد سے سوال کیا نا چاہیے بتائیے بندے کی کتنی مائیں تو اس نے کہا جی استاد جی پانچ مائیں پانچ مائیں کیسے ہو سکتی ایک اپنی امی ایک دادی امی ایک نانی امی ہے ایک امی چار کہتا ہے ایک وہ جس کے بارے میں امی رات کو چلا کے کہتے ہیں یہ دو بجے تری کون سی ماں کا فون آیا ہوا تو بھائی یہ ماں تو ہے یہ بھی ماں ہے ساس والی یہاں اس کی ماں یہ ماں موجود ہے اس کے دن میں کیا ہے اب یہ دیکھے یہ خطرناک ترین پوائنٹ ہے میں نے آپ سے یاد کیا ان گھروں کو جو سنبھال کے لے کے جانا ہے وہ میاں بیوی کا بڑا خطرناک رول ہے اما جی نے تو تھا کر لیا یہ زندگی تم نے گزارنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ نوٹ نہیں کھلنی چاہیے یہ کھل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا لڑکی کے اندر یعنی لڑکی کی ماں کی بات ہو رہی ہے لڑکی کی ماں کی بات ہو رہی ہے جو لڑکے کی ساس ہے اس نے اس کی پرورش کیسے کی ہے اس کی اٹھان کیا ہے اس کے معاملات کیا ہے اس کی تربیت کیا کی گئی بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے جو آج کل خالی ہے جس لڑکی نے جا کے پورے خاندان کی پرورش کرنی ہے محمد بن قاسم اسامہ بن زید اور, کیا کہیں جی خالد بن اور ہم سلطان یہ پیدا کرنی ہے جی اس کی اپنی کیا حالت ہے نیپولین کا کیا کال ہے مجھے, مجھے بہترین مائیں کہاں سے دیں ماں کہاں پہ اس کے اندر یہ بچی عورت والا معاملہ ہی نہیں انسٹال ہوتا اس کی تربیت ہی کس سے ہوئی ہے ٹی وی سے نے جتنا آ کے ہم اس ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ہے جی اور لگے ہوئے اس میں کمپیوٹرز میں ایم ایس کر رہی ہیں آؤٹ آف وے بڑے مزے سے مائیں خود کہتی ہیں یہ لڑکی کی ماں کی ساری بات ہو رہی ہے پلیز خود بڑے مزے سے کہتے ہیں ہم اپنی بچی سے کوئی کام نہیں کراتے یعنی اس نے زندگی بھر کیا دیکھتا ہے اماں کام میں جتی اور یہ رہتی ہے لڑکوں کے پڑھتی ہے اب جب اسے کل کو یہ کہنا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ساسو ماں بوڑھی بےچاری بیمار ہو کے بھی کام کر رہی ہے اور تم مزے سے بیٹھے ہو تو کہ تمہاری ماں ہوگی تو ادھر بھی یہی ہوتا تھا بات سمجھ گھر سے تربیت ہی کیا ملی ہے تربیت یہی ملی شوہر کو دیکھا ہے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے اس نے زندگی اپنی اما کو اپا کی پیٹی لگاتے ہوئے دیکھا اس نے کہا ہے تو اسی طرح جو لکراٹے بھی آتے ہیں مجھے تو اور ہماری تہذیب لا इस پہ रही है ٹیکسی चलवानी है जी سرگودا کی عورت موٹر بائیک چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے مرد مرد کبیرا اللہ اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، یقین کیجئے نام آئے تو نہ یقین کیجئے رواں رواں بندے کا کھڑا ہو جاتا ہے کیا ان کا عزت ہے کیا مقام ہے کیا بلند اعلی ترین معاملہ پتہ ہے دنیا میں جنت کے عورتوں کی سرداروں دنیا میں کیا حالت ہے دنیا میں کیا, پرسی ہے؟ دنیا میں کیا تنگی ہے کیا مشکلات پیس پیس کے, اٹھا اٹھا کے, کے پاس پہنچی آپ نے کیا کہا مدینہ کے لوگ تم پہ سبقت لے گئے بیٹا تم تسبی فاطمہ لے کے جاؤ آج کی بندی نے کام کوئی نہیں کرنا نہ فاطمہ میں کھانا کھلاؤں تمہارے پاپا کو بھائی شریعت میں تو نہیں ہے لازم نہیں ہے شریعت میں تو چار بھی ہیں پھر بوروں کھانا آئیڈیل لیول میں کوئی چیز ہوتی ہوگی انسانیت کچھ نہیں ہے میں نے آپ سے کیا اسی کو گھر سے باہر نکالتے نوکری کرائیں تین سو بندوں کو ہنس ہنس کے پی آئیے میں کھانا کھلائے گی اس کو تکلیف نہیں ہوگی گھر میں دو بندوں کو کھانا کھلانا تو کیا ہو جائے گی کسی رشتو کا رشتوں کے سلیکشن کر پہ پہ پہنچ جائے گی دوبارہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ جس کا وہ لڑکا زیادہ اچھا رہے گا یقین کیجئے گا کونے قدرے میں پڑے ہوتے ہیں چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کرم فضل اس کے احسان سے گھر کس طرح انٹیکٹ ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے اور یہاں سے بڑے گئے پٹافٹ وہ ادھر گیا وہ ادھر گیا وہ ادھر گیا کٹ پٹ کے سب ختم کیا کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں نہ کریں ان بچیوں کو آج دینداری سکھائیں تعلیم ایک حد تک اور اس تعلیم کی وجہ سے جو ان کو برے بری حالت میں چھوڑ دیا اللہ رحم فرمائے عزتوں کے سودے کرای یونیورسٹی ادھر کی بات کرتا ایلیٹ میں تو جائے نہیں سکتے وہ تو ہمیں سمجھتے خلائی مخلوق ہے ہم اس میں گھر توڑنے کے اعتبار سے ہر لمحے باخبر رکھنے کی جی کیا ہے جی یہ جو خانہ یہ جو گھر ٹوٹتے امی جی کو خبر دیجئے آج یہ کہہ دیا آج یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے اللہ ہو کر یہ بدبختی موبائل انٹرنیٹ فیس بک اپنا ہر وقت اپنا سٹیٹس اپلوڈ کرتے رہنا اس نے جتنے گھر توڑوا اس سے زیادہ کوئی نہیں توڑوا رہا سینٹر آف اٹریکشن ہی چینج کر دیے لیکن اگر لڑکے آئی گیٹ پار کر رہے دبا کر دیں گے ادھر سے یقین کیجیے اس کی کبھی ہمت نہیں ہو سکتی یہ جان دے دے گا شور کا گھر نہیں چھوڑے گا وہ تمہیں کچھ کہ تم کون سا ہلکی हो با ختم بات وہ اب ہلکی نہیں بھی تھی تو وہ پتہ نہیں کتنی بھاری ہو کے دکھاتی ہے پھر کیا چاہتے ہیں گھر توڑنا چاہتے ہیں اللہ کا واسطہ کی ماں اپنی جگہ سوچے اور لڑکے کی ماں اپنی جگہ سوچے ہم مرتے مرتے کتنا بڑا ظلم کر کے جا رہی ہیں کہ لوگوں کے گھر توڑوا کے جا رہی ہیں کل کو رابطہ حضور کیا کر انہوں نے جنگیں نہیں لڑی انہوں نے گھر والی جنگیں لڑنی یہ لڑانی خیر کا کام پیچھے سدکا تین جاری یہ جوڑ کے گئی ہے سدکا جاری ہے میں کہ دونوں کا گھر ٹوٹ گئے اپنی خوشیوں کے خود قاتل بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس چیزوں سے بچیں یہ جو خود مختاری کا اور یہ آزادی کا جو مطالبہ ہے اس نے جا کے ہمیں چوک پہ کھڑا کر دیا ہے ٹیشو پیپر بنا دیا ہماری عورتوں کو جس سے بچیں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم شرم و حیا اطاعت فرما برداری یہ شوہر ہے سکون ہو بیٹا تم نے اس کے لیے دروازہ کھولنا ہے کے جوتے اتارے خیال کرنا معاملات کو دور لے کے جا رہے ہیں سورج نسا ایک سو سترہ میں کیا رکھا ہے مرد کبام ہے یہ روزگار کا کرے گا یہ کہ کوئی کوئی خطرناک معاملہ ہے کوئی چلانے والا نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے تو بارہ کچھ حد تک یہ چیزوں کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے ایک اور بہت اہم پوائنٹ تھا آئیڈیلزم کا شکار نہ ہو جائے یہ جو آئیڈیل نا مجھے ایسا ملے گا ویسا ملے گا جی شہزادی کو کیا ملے گا جی شہزادہ ملے گا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کی قسمت میں جن بھی لکھے ہوتے ہیں اس لیے تم سمجھوتا کرنا سیکھو کہانیوں سے باہر نکلو اتنا بڑا گھر ہوگا اتنی گاڑی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ہوگا انسانوں کی طرح سے نکل کے اور دوسرا یہ رجسٹر مینٹین نہ کرتے رہا شکایات کا شکایات کو اگنور کرنا میں نے آپ سے عرض کیا تیرے جو فرائض ہیں تو اس کو ادا کر جو تیرے حقوق اگر نہیں ملتے تو وہ کل کو مل جائیں گے اس میں ایک اور چیز کہ دین داری کو ایسا نہ سمجھے کہ دین داری کی وجہ سے ہم خاندانی زندگی میں نہیں رہ سکتا نہیں بھائی بڑا گھونگڑ ٹکال اپنا سارا کام کر کے جا کے تم رکھ سکتی ہو اچھی گفتگو سلام دعا السلام علیکم خیریت سے بھائی ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ یہ کر کے تم آ کے ٹٹھے مارنا ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یہ نہیں ہوگا لیکن تم نے پراپر پردہ کیا دیور ہے یا جیب ہے اس کے لیے کھانا گرم کیا کھانا کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا کھا لیجیے گا اور جا کے اپنے کمرے بیٹھو الحمد دیکھیے یہ بندی آئی ہے کہیں سے اس کو بڑی محنت کرنی ہے تو پہلے کی کرنے پڑے گا. انشاءاللہ. یقین کہ جی ہارڈلی ٹائم کیا ہوتا ہے پانچ سال چار سال سات سال یہ ایک ٹف ٹائم بندہ جیسے ہی کر کر لیتا اللہ کی رحمت سے پھر پورے گھر کے ساتھ لے کر چلتا ہے لیکن ہماری طبیعتوں میں یہ انسٹال نہیں ہوتی یہ سبر پیش گھر بنانے والا معاملہ گھر کو توڑنا بہت آسان ہے گھر کو بنانا انتہائی مشکل ہے دین داری ہمیں یہ نہیں کہتی کہ تم فیملی میٹر سے اگنور کر جاؤ بعض اوقات کو out of the way جا کے کام کرنا پڑا آپ برتھ ڈے لائک نہیں کرتے الحمد للہ آپ ان کے لیے کیک آپ کو اچھا بناتے ہیں بچی کی بات کروں لڑکی کی بات کر رہا ہوں اور ان کی بات کر رہا ہوں کیک بنا کے رکھتی ہے ان کو کھلاتی ہے ان کے ساتھ برتھ ڈے میں نہیں شریک ہوتی کوئی اچھا سا کلپ جیسے ملا تھا میں تبھی تب یہ نہیں کہوں گا کہ میڈیا سے جڑے کہ اگر اس کیک کو کاٹتے کاٹتے ہمیں بیٹا موت آ جاتی ہے تو آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی آ سکتی ہے کیا یہ جو موم بتیاں جل رہی یہ تمہارے بال جلا سکتے ہیں یہ ارد گرد کے ماحول کو آگ لگا سکتے ہیں اور مر سکتے ہیں اور آپ جس زندگی کے آج خوش ہی منا رہے تھے آج وہ بھی ختم ہو جاتی آپ نے ان کے لیے کام کیا اور ان کو میسج دیا یقین کی جگہ اللہ نے فیز میں کے پہلے کوشش کرنی پڑے گی فیس کرنا پڑے گا معاملات کو لینا پڑے گا یہ میں میں دیندار ہوں تو کام نہیں چلے گا اما جی کی کہیں مشکل باتیں کڑوی کسی لی سننی پڑیں گی ٹائم آئے گا اللہ تمہیں عزت دے گا وہی اما جی تمہیں عزت دے رہی ہوں اور ایسا ہوتا ہے الحمدللہ للہ جو مطلب اللہ کے دین پہ کھڑا ہوتا تھا اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے انا بی اس پیاری سی زندگی سے مایوس نہ ہو اس میں کوشش کریں خوشیاں بکھیرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گھروں کو درست فرما دے. ختم ہو گیا برداشت ختم ہو گئی ہم کسی جگہ کے نہیں بچیں گے اسلام کس پہ کھڑا ہے اسلامی معاشرے کا اسلامی معاشرے کا بنیادی یونٹ یہ گھر ہے اور یہ گھر میاں پہ کھڑا ہے اور اس میاں بیوی میں میاں کے اوپر کا آل بہت ہے اللہ نے جواب دہی کا احساس کہ رب کے حضور کڑے ہو گئے کل کو جواب دینا کیسے کریں گے دوبارہ یہ کچھ گزارشاتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اپنی رحمت خاص نفا بخش بنا دے اللہ ہماری کوتاوں کو دور فرما دے اے اللہ ہم ان مسائل کو نہیں حل کر سکتے اللہ جالتا اللہ تو ان مشکلات کو جب چاہے آسانی میں بدل دے, دے. کریم ہماری عورتیں کوئی بات نہیں سن رہی دین کی طرف نہیں اللہ تو ان کے دل میں دین کا ڈائیا پیدا فرما دے لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ انہیں پھر ماحول دے اللہ کی کتاب سننے کا موقع دے پھر رسوم سبزر کیا یا تو طیبہ دکھائے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے خاندان والوں کو اس دن کی طرف لگا دے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیار رسول اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ خاندان والوں کو بلائے آج یہ جذبہ ہمارے پاس بھی ہو جٹ کے کھڑے ہوں نہ صرف یہ کہ میں خود نیکی کا مرکز بنوں میرے بیوی بی بی بچے بنے میرے گھر والے بنے میرے خاندان والے بنے, بنے میرے بنے کام بڑا بڑا کام ہے اگر ہم جاگ گئے اور اگر سو جائیں تو زندگی کٹی رہی ہے اور کٹتی چلی جا رہی ہے اور ختم بھی ہو جائے گی کسی دن بھی ہم جی تعالیٰ یہاں تک ہماری جو گفتگو تھی ہمارے ان ٹاپکس کے حوالے سے کچھ اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی ہے اور سوال و جواب کے حوالے سے ہم انشاءاللہ شاء تعالیٰ سلسلے کو لینے کی کوشش کریں گے